لیکچر نمبر 23 تھری السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے اے وی ایل ٹری انسرٹ پروسیجر جو ہے سی پلس پلس میں بنا لیا تھا البتہ اس میں ہم نے سنگل اور ڈبل روٹیشن کی کالز رکھی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دوران انسرٹ اگر ٹری کا بیلنس دیکھیں کہ وہ خراب ہو رہا ہے یعنی کہ اے وی ایل کنڈیشن سیٹیسفائی نہیں ہو رہی تو ہم وہیں پہ سنگل یا ڈبل روٹیشن کال کر کے اس ٹری کو بیلنس کر دیتے تھے آئیے آج ہم ان بقیہ روٹینز کا بھی کوڈ دیکھ لیں یعنی کہ سنگل اور ڈبل روٹیشن جو کہ ہمارے بی ایس ٹی یا اے وی ایل بی ایس ٹی جو ہم کلاس بنا رہے ہیں اس میں یہ شامل ہو جائیں گے تو سلائڈ کی جانب آئیے یہاں پہ اب میں نے سنگل رائٹ روٹیشن کا کوڈ پہلے دکھایا ہے اس کی آرگیومنٹ ایک ٹری نوڈ ہے جس کو میں K2 کہتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے ہم نے تصویری خاکے بنائے روٹیشن کے لیے اس میں ہم یہ K1 K2 کے کا استعمال کرتے تھے اور اس کی بنا پہ ہم ٹری کو روٹیٹ کرتے تھے اور دیکھیے کہ یہ روٹیشن کے بعد ٹری نوڈ جو ہے ایک پوائنٹر ریٹرن کرے گی کیونکہ ٹری جو ہے وہ ری آرگنائز ہو جائے گا اس کی روٹ چینج ہو جائے گی اگر آپ اس کے کوڈ میں آئیں تو میں K2 چیک کرتا ہوں کہ وہ نل تو نہیں ہے کیونکہ میں نے K2 سے ہی کاروائی شروع کرنی ہے اب اس کے بعد پہلی سٹیٹمنٹ کہ میں نے کے ویلیو جو ہے اس کو اسائن کیا ایک ٹری نورڈ ہے K1 اور دیکھیے اس کو میں K2 ٹو گیٹ لیفٹ دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے دائیں جانے جو میں نے تصویری خاکہ بنایا ہے اس کو دیکھیے K2 جو ہے مجھے ایز اے روٹ دیا گیا ہے اس سنگل روٹیشن روٹین کو اس کا جو لیفٹ چائلڈ ہے اس کو میں K1 کہوں گا کیونکہ ابھی تک ہم نے جو تصویری خا بنائے اس میں یہ K1 K2 لنک جو تھا اسی پہ ہی ہم رائٹ right روٹیشن کرتے تھے تو رائٹ right روٹیشن کرنے کے لیے مجھے یہ K1 چاہیے اور وہ کیا ہے وہ K2 کا لیفٹ چائلڈ ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے سٹیٹمنٹ میں لے لیا یعنی کہ ٹری نوڈ اسٹار کے ون ایکلس کے ٹو گیٹ لیفٹ اچھا اب یہ ہے کہ ون نے چونکہ اوپر جانا ہے اور کے ٹو نے نیچے آنا ہے تو یہ جو وائی سب ٹری ہے اس نے اپنی نئی جگہ تلاش کرنی ہے اور وہ کیا ہے کہ وائی جو ہے وہ کے ٹو کا left child بن جائے گا کیونکہ کے ون کا right child کے بنے گا جو کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کی فائنل پوزیشن دیکھیے Y جو ہے وہ K1 کے رائٹ right سے ہٹ کے K2 کے کے لیفٹ سب ٹری کی صورت اختیار کر لیتا ہے X اور Z جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رکھتے ہیں تو اب اگر آپ اگلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ K2 سیٹ لیفٹ یعنی کہ K2 کا جو لیفٹ چائلڈ ہے وہ K1 گیٹ رائٹ right ہے K1 کا گیٹ رائٹ right کیا ہے Y وہ میں نے لیا اور کے ٹو کا اس کو لیفٹ چائلڈ بنا دیا اس کے بعد دیکھیے میں کے ون کو سیٹ رائٹ کال کر کے ٹو دیتا ہوں کہ ون کا جو اب رائٹ right چائلڈ ہے وہ کے ٹو بن جائے گا اور دیکھیے میں وائی کو آلریڈی شفٹ کر چکا ہوں تو اس بنا پہ اب جو صورتحال بنی ان تین اسٹیٹمنٹس کے بعد ٹری کی یعنی کہ وہ جو لنکس ہیں وہ اب یہ ہے کہ کے ون اس ٹری کا روٹ بن گیا اوپر آ گیا K2 ٹو جو ہے اس کا رائٹ right سائلڈ بن گیا اور Y جو ہے وہ کے سے ہٹ کے ٹو کی طرف چلا گیا لیکن پھر وہی بات کنفرمیشن کیا ہے کہ جو انڈرسل ہے وہ ہمارا مینٹین رہتا ہے وہ ہے ایکس کے Y, وائی کے پہلے ہے روٹیشن سے اور روٹیشن کے بعد دیکھیے کیا ہے ایکس کے Y, کے یعنی کہ روٹیشن میں جو ہم نے یہ پوائنٹرز ادھر سے ادھر کیے اس کی وجہ سے ان آڈرسل جو ہے یہ وہی ہے البتہ یہ کہ K1 اب اوپر آ گیا کے نیچے ہو گیا بکیا چند سٹیٹمنٹس میں اب میں اس ری ارینج ٹری جو ہے ان کی ہائٹس جو ہیں ان کو اب میں سیٹ کر رہا ہوں کہ K2 جو ہے وہ دیکھیے اب نیچے آ گیا ہے تو یقیناً اس کی جو اس کا جو بیلنس فیکٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا اور وہ یہ کمپٹیشن میں اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے کر رہا ہوں کہ یہ جو ویریول ایچ ہے اس کو میں میکسمم آف دو ہائٹس وہ دو ہائٹس کیا ہیں کہ ٹو کا لیفٹ چائلڈ جو کہ ایکچولی وائ ہے جو کہ کے ون سے آیا ہے یہ اب اس کے پاس آیا تو اب وہ اس کا لیفٹ چائلڈ یعنی بن گیا تو اس کی ہائٹ میں لے کے اس کو لے کے اور پھر کے ٹو کی جو رائٹ right ٹری ہے جو Z ہے اس کی ہائٹ لے کے ان دونوں میں سے جو بڑی ہے دونوں میں, سے ان دونوں میں سے جو بھی بڑا H +1 کرتا ہوں. یہ پلس ون کی وجہ کہ بھئی جو اس کی ہائٹ ہے وہ یا کی تھی جن دونوں کے کمپیر سے مجھے ایج کی ویلو ملی تھی لیکن کے ٹو کی ہائٹ میں وہ خود بھی تو شامل ہے تو K2 کی سیٹ ہائٹ میں میں نے جو ویلیو بھیجی وہ ہے H پلس اور اسی طرح اب جو K1 ہے اس کی بھی ہائٹ مجھے کیلکولیٹ کرنی ہے K1 کا گیٹ لیفٹ جو ہے وہ اس کا ایکس سب تھری ہے اور K2 کی جو ہائٹ ہے وہ ابھی میں نے کمپیوٹ کی ہے ان دونوں کو کمپیر کر کے ان دونوں میں سے جو بڑی ویلیو ہے وہ لے کے میں اب K1 کی سیٹ ہائٹ کال کر کے اس کو دیکھیے پھر میں H1 بھیجواتا ہوں کیونکہ جو ہائٹ ہے وہ اس کے سب ٹریز کے کمپیرزن سے نکلتی ہے البتہ اس میں میں نے k1 کو بھی شامل کرنا ہے جس کی بنا پہ h1 اور دیکھیے فائنلی میں ریٹرن کے یعنی کہ وہ نئی روٹ جو اس روٹیشن کے بعد بنی وہ میں ریٹرن کر دیتا ہوں یہ ہے سیٹ رائٹ روٹیشن جس کو ہم ایک نوٹ دیتے ہیں تو وہ اس لنک کے ون کے ٹو لنک پہ روٹیٹ کر کے ٹری اور ٹری کو صرف اس کی ہائٹ بیلنس کرتا ہے بلکہ ہمیں نئی روٹ بھی بھجوا دیتا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز کا لحاظ رہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بی ایس ٹی جو ہے اس کی کلاس فائلز بنانی شروع کی تھی اس کی ڈاٹ ایج یعنی کہ انٹرفیس فائل ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے پبلک اور پرائیویٹ میتھڈس رکھے تھے یہ جو روٹیشن میتھڈ ہیں یہ اصل میں پبلک نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیے جو کالر ہے جو اے ایل ٹری یا ہائٹ بیلنسڈ یا بی ایس ٹری جو ہے اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم اندرونی طور پہ روٹیشن کیسے کرتے ہیں اس کے پروز کیا ہیں وہ روٹیشن روٹین جو اس کا نام کیا ہے چاہے ہم اس کو سنگل رائٹ روٹیشن کے یا رائٹ سنگل روٹیشن کے اس سے کوئی سروکار نہیں اس شخص کو جو کہ اس ڈیٹا ٹائپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ روٹین اور بقیہ روٹیشن روٹینز اور ان روٹیشن روٹینز میں جو ہائٹ اور کچھ اور روٹینز شامل ہیں یہ ساری پرائیویٹ ہوں گی یعنی کہ اس کلاس کے اندر شامل تو ہوں گی لیکن صرف اس کلاس کے میتھڈس کے استعمال کے لیے لیکن ہم نے چونکہ وہ کلاس بنانی ہے تو اس لیے ہمیں یہ روٹینز بھی لکھنی پڑ رہی ہیں لیکن خیال رہے کہ یہ پرائیویٹ سیکشن میں جائیں گی اب آئیے چلتے ہیں کہ بقیہ روٹیشن روٹین یعنی کہ سنگل لیفٹ روٹیشن اور اس کے بعد پھر ڈبل روٹیشن البتہ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے اب آپ کو سلائڈ پہ دکھایا ہے یہ ہائٹ روٹین کو دیکھتے چلیں یہ کچھ نہیں کرتی صرف یہ کہ جو نوڈ ہے جو کہ ہمارا وہ ٹری نوڈ آ، کلاس تھی آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے بنائی تھی اس میں اب نہ صرف لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز ہیں اور وہ یقیناً وہ ڈیٹا آئٹم کے لیے پروویژن ہے بلکہ اب اس میں ہم ایک ہائٹ پرائمر ایک ہائٹ ایکٹریبیوٹ بھی رکھتے ہیں جس میں اس نوڈ کی ہائٹ ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ روٹین صرف یہ کرتی ہے کہ اگر نوڈ نل نہیں تو اس کی گیٹ ہائٹ فنکشن کال کر کے اس سے جو انٹرجر value آتی ہے وہ ریٹرن کر دیتی ہے اور یہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ اگر ٹری جو ہے ایم ہے یعنی کہ نل ہے تو اس کی ہائٹ by ڈیفینیشن مائنس ون ہوگی جو دیکھیے میں مائنس ون ریٹرن کر رہا ہوں اور اب میں آپ کو فورن سنگل لیفٹ روٹیشن پہ لیے چلتا ہوں جو کہ سمیٹری کے حساب سے تقریباً ویسے ہی ہے جیسے کہ رائٹ right روٹیشن ہے یہاں پہ اب دیکھیے کہ میں نے کاروائی کے ون سے شروع کی, کی کیونکہ کے ون جو ہے اس کا رائٹ چائلڈ کے ٹو جو ہے وہ روٹ بنے گا جس کی بنا پہ کے ون جو ہے وہ نیچے آئے گا کے ٹو دیکھے اوپر جاتا ہے اگر آپ تصویری خاکے کو دائیں جانب دیکھیے تو ہم نے صرف چند ایک پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرنا ہے اور وہ ترتیب یوں بنی کہ اگر آپ کوٹ میں آئیں تو دیکھیے میں اسائن کرتا ہوں K1 get right کیونکہ K1 جو مجھے دیا گیا ہے اس کا رائٹ right چائلڈ جو ہے پہلا نوڈ جو ہے وہی K2 ہے اور یہ جو لنک ہے K1 K2 کا یہاں پہ ہم روٹیشن کریں گے اب دوران روٹیشن یہ جو وائی سب ٹری ہے یہ کے سے ہٹ کے یعنی کہ K2 کے ٹو کے لیفٹ پوائنٹر سے ہٹ کے کے کا رائٹ right چائلڈ بنے گا تو دیکھیے دوسری اسٹیٹمنٹ میں میں یہی کر رہا ہوں کہ ون سیٹ رائٹ یعنی کہ اس کا کے کا رائٹ right چائلڈ جو ہے وہ میں کس کو بنا رہا ہوں کے ٹو گیٹ لیفٹ کے ٹو گیٹ لیفٹ نے مجھے کیا دیا جو میں نے کامنٹ میں بھی شو کیا ہے کہ مجھے یہ وائی ٹری جو ہے یہ گیٹ لیفٹ سے ملے گا جو میں اب کے ون سیٹ رائٹ کال کر کے ون کا رائٹ right چائل بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد فائنلی کے ٹو سیٹ لیفٹ کے ون کیونکہ K1 جو ہے وہ اب کے ٹو کا لیفٹ چائل بنے گا کے ٹو جو ہے اب اوپر آ گیا تو دیکھیے فائنل ٹری کے حساب سے میں نے یہ تین اسٹیٹمنٹس کے ذریعے پوائنٹرس کو چینج کر کے ٹو کو اوپر لے گیا ہوں کے ون نیچے آ گیا وائی شفٹ ہو کے ون کا رائٹ right چائلڈ بن گیا اور ایکس اور زی جو ہیں وہ اپنی پرانی پوزیشنز پہ پر موجود ہیں اور جیسے کہ ہم نے سنگل رائٹ روٹیشن میں کی کاروائی کی تھی کہ اس بنا پہ جو کے ون اور K2 نورڈز ہیں یہ دو نوڈس ان کے ہائٹ یا بیلنس فیکٹرز جو ہیں ان کی ویلیو چینج ہوگی تو پہلے میں کے ون جو ہے جو میں نے ڈیموٹ کیا ہے اس کی ہائٹ ایڈجسٹ کر رہا ہوں یہ انٹ ایچ اکول میکس ہائٹ آف کے ون گیٹ لیفٹ ہائٹ آف کے k1 گیٹ رائٹ right. یعنی کہ k1 کا جو left ٹری ایکس اور اس کا نیا right tree Y ٹری وائی ان دونوں کی ہائٹ میں لے کے ان دونوں میں سے جو بڑا ہے جو ہائٹ بڑی ہے وہ میں ایچ میں لے کے ون سیٹ ہائٹ ایچ پلس ون کال کر کے یہ جو k1 node ہے اس, اس کی جو ہائٹ ہے وہ میں ریکارڈ کر لیتا ہوں وہ بنی ایچ پلس ون کیونکہ میں نے دیکھیے کے ون کو بھی شامل کرنا ہے جو میں نے ہائٹس لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز لے کے ان میں سے جو بڑی لی تھی ایچ میں اس کے بعد اب میں کے ٹو کی جو ہے ہائٹ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں اور وہ میں نے کے ٹو گیٹ رائٹ جو کہ زی ہے اور کے ون جس کی ہائٹ ابھی ابھی میں نے کمپیوٹ کی ہے تو دیکھیے میں کے ون گیٹ ہائٹ کر کے وہ لے کے ان دونوں میں سے جو بڑی ہے وہ میں ایچ میں ڈال کے K2 سیٹ ہائٹ H پلس اور فائنلی ریٹرن کے یہاں پہ اب یہ دونوں سنگل لیفٹ اور سنگل رائٹ روٹینز جو ہیں وہ مکمل ہو گئی میں نے آپ کو وہ ہائٹ روٹین بھی دکھا دی اب چلتے ہیں ڈبل روٹیشن پہ جس کو آپ دیکھتے کہیں گے کہ یہ تو بڑی آسان بات ہوئی تو چلیے اس سلائڈ کی جانب چلتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آئی ڈبل رائٹ right left روٹیشن یعنی کہ پہلے رائٹ right اور اس کے بعد لیفٹ روٹیشن اس کو میں ٹری نوٹ جو بھجوا رہا ہوں اس کو میں k1 کہتا ہوں اچھا نیچے پہلے تصویری خاکہ دیکھ لیجیے تاکہ کے ون کے تھری کے ٹو جو ہے یہ واضح ہو جائیں کہ یہ کیا ہے تصویری خاکے میں کے جو ہے فی الحال روٹ پہ ہے کے تھری جو ہے وہ کے کا رائٹ right چائلڈ ہے اور کے ٹو جو ہے کے تھری کا left چائلڈ ہے اور پھر یہ a, b, c اور ڈی ٹریز ہے ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ جو K2 K3 کے لنک ہے اس پہ پہلے ہم نے رائٹ right روٹیشن کرنی تھی تو اب ذرا سی کوڈ کی جانب آئیے کہ اگر K1 نل نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں اور اس کے بعد میں پہلے رائٹ right روٹیشن کرتا ہوں یوزنگ کے اب آپ سنگل رائٹ روٹیشن کے بارے سوچئے K3 پہ آپ بیٹھے ہیں رائٹ right روٹیشن میں K3 کا لیفٹ شائلڈ جو ہے K2 وہ انوالو ہوگا تو میں نے کے تھری کیسے لیا یہ سنگل رائٹ روٹیشن کو دیکھی میں کیا بھجوا رہا ہوں کے ون گیٹ رائٹ کا رائٹ چائلڈ دیکھیے کون ہے کے اور کے تھری جو ہے اس کا left چائلڈ جو ہے وہ یہ سنگل رائٹ روٹیشن ہم نے وہ روٹین اب لکھ لی ہے وہ اپنا آپ کام کرے گی کہ اگر اس کو ہم کے تھری دیں گے تو کے 3 کو وہ نیچے لے جائے گی اور اس کا جو لیفٹ چائلڈ ہے جو کہ اس تصویر میں کے ٹو ہے اس کو وہ اوپر لے آئے گی اور اس بنا پہ اگر آپ اب دائیں جانب دیکھیے تو میں نے ٹری جو دکھایا ہے یہ فی حال رائٹ روٹیشن کے بعد ہے یعنی کہ رائٹ right روٹیشن اگر کے 3 کے ٹو لنک پہ رائٹ right روٹیٹ کرے تو دیکھیے کے ٹو اب آ گیا کے تھری نیچے چلا گیا اور سی سب ٹری جو ہے وہ کے سے ہٹ کے تھری پہ چلا گیا ہے اور ان آرڈر ریورسل آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہمیں left روٹیشن کرنی ہے جس میں کے ٹو جو ہے فائنلی اوپر آ جائے گا اور دیکھیے کہ میں سنگل left روٹیشن میں کیا بھجوا رہا ہوں کے ون کیونکہ کے جو ہے اس نے نیچے جانا ہے اور اس کا جو رائٹ right چائلڈ ہے جو کہ اب کے بن چکا ہے وہ اوپر آ جائے گا اور اگر یہ سنگل لیفٹ روٹیشن ٹھیک کام کرتی ہے تو دیکھیے کہ یہ ٹری کی فائنل شکل بنی کہ K2 اوپر آ گیا K1 جو ہے اس کا لیفٹ چائلڈ کے جو ہے وہ اس کا رائٹ چائلڈ بن گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ڈبل روٹیشن کرنے کے لیے ہمیں اتنے زیادہ جو پوائنٹرس ہیں ادھر سے ادھر کرنے پڑیں گے لیکن یہاں پہ کاروائی تو صرف دو سٹیٹمنٹس کے ذریعے مکمل ہو گئی کیونکہ دیکھیے بات وہی تھی ڈبل روٹیشن کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بہت سارے پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرنا ہے وہ سمپلی یہ تھا کہ ایک لیفٹ روٹیشن اور اس کے بعد رائٹ right روٹیشن کرو سنگل یا پہلے رائٹ right کرو اور اس کے بعد لیفٹ کرو اب چونکہ ہم وہ روٹینز لکھ چکے ہیں یعنی کہ ہم وہ سنگل لیفٹ اور سنگل رائٹ روٹیشن لکھ چکے ہیں ان کو اب ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس بنا پہ یہ ڈبل روٹیشن روٹین تو کچھ نہیں رہی صرف دو اسٹیٹمنٹس ہیں صرف ہمیں یہ دیکھنا پڑا ہے پڑا ہے کہ بھئی اس کو ہم کون سا نوٹ بھیجوائیں ایک کیس میں دیکھیے ہم نے اس کا right بھجوا دیا تھا, تھا یہ صرف ہمیں دیکھنا تھا کہ ہم کون سے روٹ نوٹ بھی سنگل روٹیشن یہ جب کاروائی مکمل ہوئی تو ہماری ڈبل روٹیشن روٹین بڑے آرام سے دوسری ڈبل روٹیشن روٹین کو بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ لیفٹ رائٹ روٹیشن پہ ایک لیفٹ سنگل روٹیشن اور اس کے بعد ایک رائٹ سنگل روٹیشن اور اب اگر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو تھری جو ہے وہ سب سے پہلے روٹ نوڈ کے طور پہ لیا ہے یعنی کہ یہ جو ڈبل لیفٹ رائٹ روٹیشن ہے اس کو دیکھیے میں كیا بھجواتا ہوں اور میں اس كو ریسیو كر رہا ہوں كے میں نوڈ بھیجوا رہا ہوں لیکن اس کا نام میں نے تھری رکھا كیونكہ جو سب سے پہلے لیفٹ روٹیشن کرنی ہے وہ K3 کے کے لیفٹ چائلڈ پہ کرنی ہے K3 کا لیفٹ چائلڈ کیا ہے K1 وہ آپ اس تصویری خاکے میں دیکھ رہے ہیں اور K1 کو جب میں سنگل لیفٹ روٹیشن کو بھجواؤں گا تو وہ K1 کے رائٹ سب چائلڈ جو ہے اس کو لے گی یعنی کہ K2 یہ وہ سنگل روٹین کرے گی سنگل لیفٹ روٹیشن روٹین کرے گی کہ اس کو ہم K1 ون بھجوائیں گے اور وہ خود کے ٹو نکال کے پھر یہ جو کے ون کے ٹو لنک ہے اس پہ ایک سنگل روٹیشن کرے گی اور اس سنگل روٹیشن کے نتیجے میں جو ٹری فی الحال بنتا ہے وہ میں نے اب آپ کو یہ دائیں جانب دکھایا ہے جس میں دیکھیے کہ کے ٹو اب اوپر آ گیا تھری کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے اور کے جو ہے وہ کے ٹو کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے یہ اس سنگل اب فائنلی ہم نے ڈبل روٹیشن میں دوسری کاروائی یہ کرنی تھی کہ K2 کو اب بالکل اوپر لے کے آنا ہے یعنی کہ ہم اس کے K2 کے لنک پہ ایک سنگل رائٹ روٹیشن کریں گے جو میں اب اس تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ K2 کے جو ہے اس پہ ہم سنگل رائٹ روٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری جو سنگل رائٹ روٹیشن روٹین ہے اس کو ہم دیکھیے K3 بجوا رہے ہیں اور وہ اندرونی طور پہ تھری کے لیفٹ چائلڈ کو لے گی یعنی کہ وہ کے جو ہم یہاں پہ اس تصویر میں ہم نے بنایا ہے اور یہاں پہ وہ رائٹ right روٹیشن کرے گی جس کی بنا پہ کے ٹو اوپر آ جائے گا کے ون جو ہے اس کا لیفٹ چائلڈ ہی رہے گا البتہ کے تھری جو ہے وہ اس کا رائٹ right چائلڈ بن جائے گا اور چونکہ یہ سی جو سب ٹری ہے یہ کے کے ساتھ فی الحال ہے اس نے یہاں سے ہٹنا ہے اور دیکھیے وہ ہٹ کے کہاں گیا K3 کا لیفٹ سب ٹری بن گیا اب ہماری یہ انسرٹ روٹین مکمل ہو گئی یعنی کہ ہم اس کو ڈیٹا بھجواتے ہیں وہ ٹری میں اس ڈیٹا کو اپنی صحیح جگہ پہ ڈالتا ہے ڈالنے کے بعد وہ ٹری کی ہائٹ فیکٹرز یا بیلنس فیکٹرز کو چیک کرتا ہے اور اس کی بنا پہ اگر سنگل یا ڈبل روٹیشن کرنی پڑتی ہے تو وہ ان جو اندرونی روٹینز ہیں ان کو استعمال کر کے ٹری کو ری بیلنس کر دیتا ہے یہاں پہ میں ایل ٹری کی ایک پراپرٹی بھی بتاتا چلوں کہ انسرٹ میں یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا انسرٹ میں صرف آپ کو ایک سنگل رائٹ روٹیشن یا لیفٹ روٹیشن یا ایک ڈبل روٹیشن کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ اگر آپ ایک نوڈ انسرٹ کریں تو ٹری کے ہر نوڈ پہ جا کے آپ کو روٹیشن کرنی پڑے گی نہیں صرف ایک جگہ جہاں پہ وہ ہائٹ فیکٹر جو ہے وہ دو ہوگا وہاں پہ یا سنگل یا ڈبل بس اس سے زیادہ نہیں تو ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ انسرٹ جو ہے یہ پھر اتنی ایکسپینسو نہیں ہاں اب جو چیز ایکسپینسو ہے وہ اب میں آپ کو اگلی سلائڈ پہ دکھا رہا ہوں اور وہ ہے ڈلیشن اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈلیٹ جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈلیٹ کرنا ڈیٹا سٹرکچر کے اندر سے کسی آئیٹم کو ہمیشہ کافی مشکل کام رہتا ہے البتہ یہاں پہ خیر وہ میں نے بات اتنی دورائی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ delete is the inverse of insert یعنی given a value x and an avl tree delete the node containing x and rebalance the tree if necessary لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں Not as a caution, بلکہ یہ کہ بھائی یہ کاروائی میں عموماً ہوتا ہے کہ turns آؤٹ دا ڈیلیشن آف کمپلیکسٹی اصل میں آپ دیکھیں گے کہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ ہی پوائنٹرس کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے اصل میں کمپلیکسٹی آتی ہے کہ انسرٹ میں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف ایک روٹیشن چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو ٹری بیلنس ہو جاتا ہے البتہ ڈیلیشن میں جب آپ کسی نوٹ کو نکال لیں تو صرف ایک روٹیشن سنگل یا ڈبل سے دوبارہ ٹری ری بیلنس نہیں ہو سکتا چانسز ہیں کہ آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ یہ روٹیشن کرنی پڑے بلکہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ روٹیشنز آپ کو شاید ہر لیول پہ کرنی پڑ جائیں تو آئیے چند باتیں ڈیلیشن کے بارے میں کرتے ہیں اور پھر ہم کیس بائی کیس دیکھیں گے ڈیلیشن میں ہمیں کیا کیا اور کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا البتہ یہاں میں کہتا چلوں کہ ہم ڈیلیشن کا کوڈ اس کورس میں نہیں ڈیولپ کریں گے آئندہ کسی کورس میں یہ شاید کاروائی کرنی پڑے یا اگر آپ کو ایل ٹری روٹینز استعمال یا کلاس استعمال کرنی پڑی تو میری تجویز ہوگی کہ یہ آپ کو اسٹینڈرڈ لائبریری میں مل جاتی ہیں بلکہ اس کا کوڈ آپ کو کافی جگہ سے مل جائے گا تو ڈلیشن کی جب باری آئی تو فی الحال میں یہ کہوں گا کہ کہیں سے لکھی لکھائی یہ روٹین آپ لے لیں آپ اس کو فی الحال نہ لکھیں البتہ اس کو سمجھیے ضرور کہ یہ ڈلیشن کیسے کام کرتی ہے اور اس کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور اگر آپ کو وہ لکھنی پڑی تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس ایلائٹ پہ, پہ پہلے ہم چند باتیں اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ انسرشن انٹ بیلنسری ریکوائرز ایٹ موسٹ ون سنگل روٹیشن اور ون ڈبل روٹیشن یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ انسرشن میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ پہ کسی نوٹ پہ سنگل یا ڈبل روٹیشن کرنی پڑتی ہے اس سے زیادہ نہیں صرف اس جگہ جہاں پہ وہ ہائٹ جو ہے اس کا وہ بیلنس فیکٹر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ہاں وی کین یوز روٹیشن ٹو ریسٹور دا بیلنس وین وی ڈو اے ڈلیشن یعنی کہ ہم اگر ایک نوڈ کو ٹری سے نکالیں تو اس کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹری کا جو بیلنس ہے یا ہائٹ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے اور اس کے لیے بھی ہم روٹیشن ہی استعمال کریں گے ٹری کو واپس بیلنس یا ایویئل کنڈیشن ریسٹور کرنے کے لیے لیکن جو مسئلہ کہہ لیں یا جو دقت طلب کام ہے وہ یہ کہ وی مے ہیو ٹو ڈو اے روٹیشن ایٹ ایوری لیول آف دا ٹری اور اگر یہ بائنری ٹری ہے بائنری سرچ ٹری ہے خاص طور پہ فی الحال یہ بیلنس تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں لاگ این لیولز ہو سکتے ہیں جہاں پہ این جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف نوٹس ہے تو لاگ این روٹیشن آپ کو کرنی پڑ جائیں گی مطلب یہ کہ ہر لیول پہ شاید آپ کو روٹیشن کرنی پڑ جائے یہ روٹیشن کیوں کرنی پڑتی ہے میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں پہلے اور اس کے بعد ہم کیس بائی کیس اس کو دیکھیں گے تو پہلے ذرا اس مثال کی جانب آئیے جس میں میں آپ کو اس کی ورسٹ فارم دکھاؤں گا یعنی کہ وہ ٹری جو اگر آپ کے پاس ہو تو ایک نوڈ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑ جائے گی سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ میں نے ایک ٹری بنایا ہے جس کے روٹ جو ہے وہ نوڈ این پہ ہے اور اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے اس کو میں نے فی الحال ایکسپینڈ کر کے دکھایا ہے اس کا جو رائٹ right ٹری ہے وہ میں ایز اے ٹرائنگل انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ بھئی ہاں اس کا رائٹ right ٹری بھی ہے لیکن جو مثال ہے ہماری اس میں صرف میں اس کا لیفٹ سب ٹری ہی دیکھوں گا اور بقیہ جو بات ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے رائٹ right ٹری کو بھی ایکسپینڈ کریں یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ ہیئر از اے ٹری دزز دس ورس کیس نمبر آف روٹیشن وین وی ڈیلیٹ ا نوٹ At every node in N's left subtree the left subtree is one shorter than the right subtree یہ جو ورس کے ٹری ہے جس میں کہ مجھے ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑے گی اس میں یہ خاصیت ہے کہ دیکھیے کہ این کا جو left سب ہے جو کہ ایف سے شروع ہوتا ہے اس میں ہر جگہ جو نوڈ ہے اس کا balance فیکٹر minus ون ہے یعنی کہ اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ رائٹ سب ٹری سے ہمیشہ ایک چھوٹا ہے اگر آپ سی کو لے لیں سی کا لیفٹ ٹری جو ہے وہ ایک لیول نیچے جاتا ہے اور اس کا رائٹ ٹری جو ہے وہ دو لیول نیچے جاتا ہے تو یہاں پہ بھی مائنس ون ہوا اگر آپ آئے کو لے لیں آئے کا لیفٹ ٹری جو ہے وہ جی اور ایچ ٹو لیول تک جاتا ہے اس کا رائٹ ٹری جو ہے وہ کے ایل اور ایم تک جاتا ہے یعنی کہ تین یہاں پہ بھی ڈفرینس مائنس ون ہے اسی طرح ایف کو لے لیں. ایف کا لیفٹ سب ٹری ایک لیول سی پھر دوسرے لیول اے ڈی اور تیسرے لیول ای e تک جاتا ہے یعنی کہ تین لیولز اور اس کا رائٹ right ٹری جو ہے وہ دیکھیے ایف سے آئے آئے سے کے سے ایل اور ایل سے ایم تک جا رہا ہے جو کہ چار لیولز بنے یعنی کہ اس لیفٹ ٹری میں تمام نوڈز جو ہیں ان کے بیلنس فیکٹرز عموماً مائنس ون ہے یہ وہ ورس کیس ٹری ہے جس میں کہ آپ کو ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑ جائے گی اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس میں سے ایک نوڈ کو نکالتا ہوں اور اس کی بنا پہ دیکھیے کہ ہائٹ یا بیلنس فیکٹرز میں کیا فرق پڑے گا اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈلیشن میں بھی ہم روٹیشن کے ذریعے ٹری کا بیلنس جو ہے ریسٹور کریں گے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ روٹیشن ہمیں کہاں کہاں پہ کرنی پڑتی ہیں تو آئیے یہ مثال میں دیکھتے ہیں میں اب یہ کرتا ہوں کہ اس میں یہ جو دیکھیے اے والا نوڈ ہے اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب اگر اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں تو اس کی بنا پہ کیا ہوگا اگر آپ سی پہ بیٹھے ہیں تو سی کا جو لیفٹ ٹری ہے اس کی یا اس کا جو ہائٹ ہے یا اس کی جو ہائٹ ہے وہ تو اب زیرو ہو گئی البتہ اس کی جو رائٹ ٹری کی ہائٹ ہے وہ ہے ڈی اور پھر ای یعنی کہ دو لیولز نیچے تو سی کا جو بیلنس ہے وہ اب ٹو ہو گیا اب آپ کے پاس اگر کوئی نوڈ ہے جس کا بیلنس ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یقیناً تو کر سکتے ہیں تو دیکھیے میں آپ کو وہ روٹیشن اب دکھاتا ہوں اس روٹیشن میں ہم یہ کریں گے کہ سی اور ڈی جو لنک ہے اس ٹری کو اس, اس سب ٹری کو روٹیٹ کر کے ڈی کو اوپر لے آتے ہیں اور سی کو نیچے لے جاتے ہیں جب یہ ہوا تو ٹری جو ہے اس کی نئی صورت یہ بنی کہ ڈی جو ہے اب اوپر آ کے ایف کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے اور سی جو ہے وہ نیچے آ گیا اور ای e جو ہے وہ ڈی کا رائٹ right چائلڈ ہے اب دیکھیں یہاں پہ وہ ان آرڈر ٹریورسل کی بات کہ میرا ان آرڈر ٹریورسل آرڈر جو ہے وہ پرزروڈ ہے یعنی کہ یہ وہی ہے جو کہ ہونا چاہیے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں فی الحال آپ کے لیے یہ چھوٹی سی ایکسرسائز چھوڑتا ہوں اچھا یہاں پہ یہ ڈی جو والا جو سب ٹری ہے وہ تو بیلنس ہو گیا لیکن یہاں پہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی اب ذرا ایف کو دیکھیے ایف کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ نکالیے ایف سے آپ گئے ڈی ایک لیول پھر آپ سی یا ای پہ جائیں دو لیولس تو یعنی کہ اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ بنی دو اس کے رائٹ ٹری کو دیکھیے ایف سے چلے آئے آئے پہ ایک لیول پھر k پہ گئے دو لیولس پھر l پہ گئے تین لیول m پہ گئے چار لیول رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ چار اور لیفٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ ہے دو تو ان کا ڈفرنس کیا نکلا دو اب ہم کیا کریں پھر وہی بات کہ ہمیں روٹیشن کرنی پڑے گی اور وہ روٹیشن میں نے اس طرح دکھائی ہے کہ f اور آئے کا جو لنک ہے ادھر ہم روٹیشن کرتے ہیں تاکہ یہ جو i ہے یہ اوپر آئے f جو ہے وہ نیچے چلا جائے تاکہ یہ جو ہائٹ کا ڈفرنس ہے یہ کم ہو جائے اچھا جب میں یہ روٹیشن کرتا ہوں تو میں فوراً آپ کو اگلی اسکرین پہ اب اس ٹری کی نئی شکل دکھاتا ہوں اب دیکھیے کیا ہوا کہ i اوپر آ گیا اور آئے کا جو لیفٹ سب جس میں جی اور h تھے وہ اب f کے رائٹ سب کی صورت اختیار کر گئے ہیں اور i کا رائٹ سب اوپر آ گیا اور اب دیکھیے کہ ایٹ لیسٹ جو آئے پہ روٹڈ ٹری ہے وہ تو بیلنس ہو گیا لیکن اب آئیے ذرا این کی طرف این کا جو ہے لیفٹ سب ٹری تو یہ ہے لیکن میں نے رائٹ سب ٹری کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہا تھا لیکن یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ اگر اس کو ایکسپینڈ کریں تو اس میں بھی نوٹس ہیں اور اگر ہم ان کو دیکھتے اور فرض کریں کہ این کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ اس کے لیفٹ سب ٹری سے دو یعنی کہ اس کا ڈفرنس جو ہے وہ دو بن جاتا ہے تو پھر ہمیں n جو ٹری ہے یا n پہ جو روٹی ٹری ہے ادھر بھی روٹیشن کرنی پڑے گی یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ آپ کے پاس ایسا ٹری ہو سکتا ہے جس میں کہ ایک نوڈ کو ڈلیٹ کرنے کی بنا پہ پورے ٹری میں ہر لیول پہ جا کے روٹیشن کرنی پڑ جائے گی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہے ہیں تو پھر وہ لاگ n ہی لیکن دیکھیے کہ انسرشن کی مقابلے میں آپ کو روٹیشنز اب زیادہ کرنی پڑ رہی ہیں اور فرض کریں اگر یہ ڈلیشن بار بار کرنی پڑ جائے اور پھر انسرٹ کرنا پڑ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کاروائی میں کتنا وقت درکار ہوگا خیر وہ تو اس کے استعمال کی بات ہے یہاں پہ ہم اب ڈلیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ڈلیٹ کی بنا پہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے تو جو صورت حال سامنے آئی وہ یہ کہ اگر ہم کسی نوٹ کو ڈلیٹ کریں گے تو اس نوٹ سے لے کے ہمیں روٹ نوڈ تک جانا پڑے گا اور رستے میں ہمیں ہر لیول پہ چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں بیلنس فیکٹر جو ہے وہ ایوی ایل کنڈیشن کو وایلیٹ تو نہیں کر رہا اگر وہ وایلیٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ روٹیشن کرو اور پھر رکو نہیں یا رک بھی سکتے ہیں لیکن شاید آپ کو روکنا نہ پڑے آپ کو کاروائی جاری رکھنی پڑے روٹ نوڈ تک اور اگر آپ کا ٹری لاگ این لیولز تک تھا تو آپ کو لاگ ان روٹیشنز کرنی پڑیں گی اچھا اب ہمیں یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کیس بائی کیس کرنی پڑیں گی کیونکہ کوڈ کے اندر پھر ہم تصویری خاکوں سے تو نہیں یہ کر سکتے ہمیں یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی کہ جب ہم کسی نوٹ کو ڈلیٹ کرتے ہیں تو ہم آیا سنگل روٹیشن کریں ڈبل روٹیشن کریں اگر سنگل روٹیشن کرنی ہے تو سنگل لیفٹ کریں کہ سنگل رائٹ right کریں اسی طرح اگر ہم نے ڈبل روٹیشن کرنی ہے تو ڈبل لیفٹ رائٹ کرنی ہے یا ڈبل رائٹ لیفٹ کرنی ہے یہ چار جو ہمارے پاس روٹیشنز کی سہولت موجود ہے ان میں سے کون سی استعمال کرنی ہے ہر لیول پہ دیکھیے ہم نے ہر لیول پہ یہ فیصلہ شاید کرنا ہے ہر لیول پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کون سی روٹیشن ہمیں استعمال کرنی پڑے گی تو اب آئیے ہم یہ کیس بائی کیس چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں لیکن اس سے پہلے ڈیلیشن کے بارے میں کچھ باتیں ہم کہتے چلیں جو کہ میں نے اگلی سلائیڈ پہ اب دکھائی ہیں یہ ہے میرا وہ پروسیجر کہ ڈیلیٹ نوڈ ایز ان بائنری سرچ ٹری یہ بات میں دوہراؤں کہ ڈیلیٹ نوڈ ایز ان بائنری سرچ ٹری آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب بائنری سرچ ٹری میں ڈیلیشن کی تھی تو وہاں پہ کیا کاروائی تھی یاد ہے آپ کو ہم نے تین کیسز بنائے تھے اگر آپ نے ڈیلیٹ جو نوٹ کرنا ہے وہ ایک لیف نوڈ ہے تو پھر تو کچھ نہیں اس کو نکالو اور اس کے پیرنٹ کے لیفٹ یا رائٹ right لنک جو ہے اس کو نل کر دو. دوسرا کیس تھا کہ ہم نے ایک نوڈ جو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کا ایک لیفٹ چائلڈ ہے یا اس کا ایک رائٹ right چائلڈ ہے ان دونوں کیسز کو ہم نے ہینڈل کیا تھا یعنی کہ ہم نے اس نوڈ کو بائی پیس کیا تھا اور بائی پیس اس طرح کہ ہم نے ان آڈر سکسسر ڈھونڈا تھا اور پھر جو پیرنٹ تھا اس کو اس کے ان انڈر سکسر کے ساتھ لنک کر دیا تھا اور بیچ میں سے یہ نوڈ غائب ہو گیا اور تیسرا کیس تھا کہ اگر جو نوڈ ہم ڈلیٹ کر رہے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ right دونوں سب ٹریز موجود ہیں وہاں پہ یاد ہے آپ نے ہم نے کیا کیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے ٹری کو لے کے اس کے رائٹ سب ٹری کا لیفٹ موسٹ نوڈ ڈھونڈا تھا اور اس میں سے جو ویلو تھی نکال کے ادھر ہم نے اس نوڈ میں ڈال دی تھی اور پھر اس ان آڈر سکسر نوڈ کو ہم نے ریکرسلی ڈلیٹ کیا تھا یہی بات میں اب یہاں کہہ رہا ہوں واپس لائٹ پہ اگر آئیے کہ ڈلیٹ جو ہے یہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کے ہم نے بائنری سرچ ٹری میں کیا تھا البتہ یہاں پہ یہ ضرور ہے دا نوٹ ڈیلیٹڈ ول ایدر بی ا لیف اور ہیو جسٹ ون سب ٹری اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے کہ دا نوٹ ڈیلیٹڈ ول بی ایف اور ہیو جسٹ ون سب ٹرین میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیے وہ جو کیس تھری تھا اس میں ہم نے کس نوٹ کو آخر میں ڈلیٹ کیا تھا ہم نے ایک نوٹ لیا جس کے لیفٹ اور رائٹ right موجود ہیں اس کے اندر ویلو کو ہم نے کاپی کیا تھا ان آرڈر سکسر کی ویلو سے یعنی کہ اس کے رائٹ right سب میں جا کے ہم نے جو منیمم نوٹ تھا اس کو لے کے اس میں سے ویلو کاپی کی تھی لیکن جہاں تک فیزیکلی ایک نوٹ کو ڈیلیٹ کرنا تھا وہ کون سا تھا یہ وہ ان آڈر سکسر تھا جو کہ یا تو لیف ہو سکتا تھا یا اس کا لیفٹ یا صرف رائٹ right چائلڈ ہے اس کے دونوں نہیں ہو سکتے یعنی کہ جو اصل میں نوڈ ٹری سے نکلتا ہے وہ اصل میں دو کیسز والا ہے یا تو وہ لیف ہے یا وہ ایسا نوڈ ہے جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ ہیں دونوں نہیں اب آئیے سلائیڈ پہ کہ سنس دس از این ایوی ایل ٹری اف دا ڈلیٹڈ نوڈ ہیز ون سب ٹری دب ٹری کنٹینس اونلی ون نوڈ اب اس کا میں جواب آپ کو یا اس, اس کی وجہ میں میں نہیں بتاؤں گا یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑے دیتا ہوں اس سوال کو ذرا دوبارہ دیکھیے اور سوچئے کہ پہلی بات جو نمبر دو آئٹم ہے اس میں میں نے یہ کہا کہ دا نوٹ ڈیلیٹڈ ول بی ای لیف اور جسٹ ون سب ٹری یعنی کہ جو نوٹ ڈیلیٹ کروں گا وہ یا خود لیف ہوگا یا اس کا ایک ہی سب ٹری ہوگا یا وہ لیفٹ سب ٹری ہوگا یا وہ رائٹ سب ٹری ہوگا لیکن یہ تیسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم اب ایک ڈلیٹ کر رہے ہیں تو جو نوڈ فزیکلی ڈلیٹ ہوگا اس کا one اگر ہے تو اس میں صرف ایک نوڈ ہوگا اس میں زیادہ نہیں ہو سکتے یہ میرا آپ سے سوال ہے اس کا جواب آپ خود تلاش کیجئے جواب اصل میں اتنا مشکل نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں میں انشاءاللہ آئندہ شاید اس کا جواب دوں یا شاید آپ اس کو امتحان پہ دیکھیں آخری بات کہ اب جب ہم یہ نوڈ کو ڈلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد up the tree from the ڈیلیٹڈ node چیکنگ the بیلنس of ایچ node اور یہ بات وہی کہ اگر ہم اپنے اے وی ایل ٹری میں ایک نوڈ کو ڈیلیٹ کریں تو اس کی بنا پہ ہمیں شاید اس سے اوپر جتنے لیولز ہیں اس میں جو نوڈز ہیں ان کو ری بیلنس کرنا پڑے گا یہ کاروائی شاید ہمیں روٹ نوٹ تک لے جائے یہ ہوا اب پروسیجر. یعنی کہ ہماری جو بی ایس ٹی کی ڈیلیشن کے وہی ہم استعمال کریں گے البتہ اس کے اندر ہمیں یہ ایڈیشنل ری بیلنسنگ کرنی پڑے گی جیسے کہ ہم نے انسرٹ میں کیا کہ انسرٹ بھی وہ ایس ٹی جیسی ہی تھی کہ ہم اس میں ایک نیا نوٹ ڈالتے تھے البتہ اس نئے نوٹ کے ڈالنے کے بعد ہم روٹیشنز کے ذریعے ٹری کو ری بیلنس کرتے تھے یہاں پہ بھی اسی طرح ڈیلیٹ جو ہماری پہلے تھی یا اس کو ہم نے ریمو کہا تھا اس میں ہم ایک نوڈ کو نکالیں گے البتہ روٹیشنز جو ہیں وہ صرف ادھر نہیں ہوں گی یا اس کے پیرنٹ میں نہیں ہوں گی بلکہ یہ شاید پوری روٹ تک ہمیں لے کے جائے یعنی کہ ہمیں روٹ تک جتنے لیولز بنتے ہیں ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو لازمی کرنی پڑے گی لیکن میں یعنی کہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہر لیول پہ کرنی پڑ جائے تو آئیے اب وہ کیسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا یہ بالکل وہی بات جیسے کہ ہم نے انسرٹ میں آئیڈینٹیفائی کیے تھے جس سے ہمیں پھر یہ چیز جانچنے میں آسانی ہوئی تھی کہ ہمیں سنگل یا ڈبل روٹیشن کہاں پہ کرنی پڑے گی اور کس قسم کی کرنی پڑے گی تو آئیے اب ڈلیشن کے وہ کیسز دیکھتے ہیں دیر آر five cases to consider and let us go through the cases graphically and determine what action to take. We will not develop the C++ code for delete node in AVL tree. This will be left as an exercise. I have this thing that I want to understand that we have a deletion in AVL tree. I have this part that I have done before, that we have deletion in this course. جو ایکچل سی پلس, پلس پلس کوڈ ہے وہ فی الحال نہیں لکھیں گے اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑی تو ہم یا تو یہ لکھی لکھائی روٹین استعمال کر لیں گے یا ہمیں یہ نیٹ سے یا کتابوں سے یہ روٹین مل جائے گی اس وقت جو کاروائی ہے وہ یہ کہ آپ ان کیسز کو سمجھیں اور ان کا جواز سمجھیں کہ کیوں یہ ہمیں ڈلیشن کے دوران روٹیشن کرنی پڑ رہی ہے اور کتنی دفعہ کرنی پڑی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے پانچ کیسز ہیں تو آئیے اب ان کیسز کی جانب چلتے ہیں کیس ون دا پیرنٹ آف دا ڈیلیٹڈ نوڈ ہیڈ اے بیلنس آف زیرو اینڈ the نوڈ واج ڈلیٹ ان دا پیرنٹ لیفٹ سب اچھا یہ کیس جو ہے اس کو میں نے انگریزی میں تو اس طرح لکھا کہ جو نوڈ ڈیلیٹ کرنا ہے وہ ایک ایسے نوڈ کا لیفٹ یا اس کے لیفٹ میں ہے جس کا بیلنس جو ہے وہ زیرو تھا پیرنٹ کا بیلنس اس کو میں نے تصویر میں اس طرح دکھایا ہے کہ یہ دیکھیے دائرے کے اندر میں نے ایک لیول لائن مائنس سائن جیسے ہے وہ میں نے دکھایا ہے یہ اس نوڈ کی شکل ہے جب وہ بالکل بیلنس تھا یعنی کہ اس کا جو بیلنس فیکٹر یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو تھے ان میں ڈفرینٹ ہائٹس کا زیرو تھا اچھا اب اگر اس کو لیں اور اس کے لیفٹ ٹری کے اندر اس نوڈ کو جس کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے اس کو اب ڈلیٹ کر دیں اس کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نوڈ کا یہ جس میں دائرے کے اندر جس میں یہ لائن سی لگی ہوئی ہے اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ چھوٹی ہو گئی کیونکہ وہ نوڈ اس میں سے نکل گیا اس کے چھوٹے ہونے کی بنا پہ کیا ہوا کہ اس کے جو ہائٹ کا ڈفرنس ہے وہ اب دیکھیے میں نے یہ ایک ڈائل نوما چیز کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو داہنی سائٹ پہ اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے وہ اب ایک لیول بڑھ گیا یہ جو چھوٹا سا ٹرائنگل میٹر نما ہے اس سے میں یہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بجائے یہ کہ میں یہاں پہ مائنس ون لکھوں یہ جو چھوٹا سا ٹرائنگل رائٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو رائٹ ٹری ہے اب وہ ہیوی ہو گیا یعنی کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھ گئی اور میرے خیال میں اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں اس کی لیفٹ سائیڈ پہ کسی نوڈ کو نکالوں تو اس کا جو بیلنس ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اس کیس میں میں نے ایکشن یہ لکھا ہے کہ چینج دا بیلنس آف دا پیرنٹ نوڈ اینڈ سٹاپ نو فردر افیکٹ آن بیلنس آف اینی ہائر نوٹ دیکھیے میں نے کیا کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کیس ہے ایک نوڈ جس کو میں پیرنٹ کہتا ہوں وہ بیلنس اس کا زیرو تھا یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ ٹریفرنس ہے ہائٹ کی وہ زیرو تھی اور اس کے لیفٹ سب ٹری سے نوڈ کو نکالا جس کی بنا پہ اس نوٹ کا جو بیلنس فیکٹر ہے وہ مائنس ون ہو جاتا ہے یا ہم دیکھیں گے کہ ون بھی ہو جائے اگر اس کے رائٹ ٹری سے نکالیں تو پھر صرف اس نوڈ کے جو بیلنس ویلیو ہے اس کو بے شک آپ چینج کر کے مائنس ون کر دیں اور اس اس اس اس کے بعد اس سے اوپر جو نوڈ ہیں اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ اس کی بھی ہم ایک مثال چھوٹی سی فورن دیکھ لیں تاکہ یہ جو چھوٹی سی تصویر ہے اس کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف ہمیں اس پیر نوڈ کا بیلنس فیکٹر اگر ہم رکھ رہے ہیں تو اس کو چینج کرنا پڑا اس کے علاوہ ہمیں کسی اور اوپر والے لیول پہ نوڈ جو ہیں کسی کا بیلنس ہمیں چینج نہیں کرنا پڑا یعنی کہ اگر یہ کیس ہے کہ ڈلیشن ایسے نوڈ کی یا ایسے ٹری میں ہوتی ہے تو پھر صرف ایک لیول پہ آپ کو تھوڑی سی یہ کاروائی کرنی پڑی جس میں کہ بیلنس آپ کو چینج کرنا پڑا بلکہ دیکھیں روٹیشن بھی نہیں کرنی پڑی یہ تو بڑا آسان سا کیس ہو گیا تو آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں اور وہ ہے یہ کہ اب دیکھیے کہ میں نے ایک ٹری بنایا جو کہ ایکچولی پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے جو کہ فور پہ روٹڈ ہے یعنی کہ فور اس کا روٹ نوڈ ہے ون ٹو تھری اس کے لیفٹ سب ٹری میں ہیں اور فائیو سکس سیون اس کے رائٹ سب ٹری میں ہیں اس میں یقیناً صرف دو لیولز یا اگر لیول زیرو سے شروع ہوں تو پھر ایک لیول پہ ٹو تھری ٹو اور سکس ہیں اور فائنلی ون تھری فائیو سیون اس کے لیول دو پہ ہیں اب یہ جو دو والا نوڈ ہے اس کو دیکھیے اس کا بیلنس جو ہے وہ اس وقت میں نے مائنس سائن سے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ بالکل بیلنسڈ ہے کیونکہ اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ ون ہے اور اس کے رائٹ right ٹری کی بھی ہائٹ ون ہے اسی طرح فور کا بھی بیلنس میں نے شو کیا ہے کہ وہ بھی مائنس کے ذریعے کہ بھائی وہ بھی بالکل بیلنسڈ ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو دو نوڈ ہے اس کے لیفٹ سب ٹری میں جو ایک نوڈ ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں یہ ایک لیف نوڈ ہے یہ تو نکل گیا اس کی بنا پہ دیکھیے دو کو کیا ہوا دو جو ہے اس کا لیفٹ سب ٹری کا لیول تو اب ختم ہو گیا وہ تو زیرو ہو گیا اس کے رائٹ ٹری کے اندر اب ایک لیول نیچے جانے پہ آپ کو لیف نوڈ ملا تین یعنی کہ اس کے رائٹ ٹری کی ہائٹ بنی ون اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ بنی صفر ان کا ڈفرنس ہوا مائنس ون البتہ ذرا چار پہ آئیے چار پہ دیکھیے کیا ہے اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ اب کیا ہے یہ ون بیچ میں سے چلا گیا ایک لیول نیچے آئے تو آپ دو پہ, پہ پہنچے دوسرے لیول پہ آپ نیچے آئے تو آپ تین پہ پہنچے تو لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ کیا ہے؟ دو یہ نہیں کہ اس کے اندر سے ایک نوڈ نکل گیا تو اس سے ہائٹ اس کی چینج ہوگی نہیں وہ نوڈ تو نکل گیا ہے لیکن اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ یعنی کہ دو سے تین ابھی بھی دو ہے اور اس کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ کیا ہے؟ 6 اور اس کے بعد سات یا پانچ پہ چلے جائیں وہ بھی دو ہے یعنی کہ فور پہ بیٹھے ہوئے لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹس ہیں وہ ابھی بھی دو ہیں تو اس لیے اب دو کے اندر اگر آپ نے بیلنس فیکٹر کو چینج کیا مائنس ون زیرو سے تو چار میں جا کے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو بیلنسڈ ہے تو یہ کاروائی یہیں مکمل ہوگئی اور دیکھیے ہمیں کچھ روٹیشن بھی نہیں کرنی پڑی کیس ون بی جو کہ میں نے اگلی سلائڈ پہ اب آپ کو دکھایا ہے اس میں دیکھیے میں نے تصویری خاکے سے یہ دکھایا ہے the parent of دا پیرنٹ آف دا ڈیلیٹ نوٹنس نوٹ واز ڈلیٹس رائٹ یہ تصویر میں, میں نے دکھایا ہے کہ نوٹ جو ہے پہلے بیلنس تھا البتہ اب آپ نے اس کے رائٹ right سب سے نوٹ کو نکالا جس سے اس کا بیلنس اب ٹلٹ ہو گیا ہے اس کے لیفٹ ٹری کی طرف لیکن ایکشن میں میں نے دیکھی اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ جو دوسرا case ہے اسی کا وہ اس کی جو صورت ہے وہ کیس ون اے جیسی ہی بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کاروائی ہمیں کرنی پڑی وہ یہ کہ چینج the بیلنس of the پیرنٹ نوڈ اینڈ اسٹاف نو further effect on balance of any higher node اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب آپ وہی مثال دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی وہاں پہ یہ صورت سامنے آئے گی کہ وہاں پہ بھی مجھے وہ چار نوڈ جو ہے اس کے اندر کچھ نہیں کرنا پڑے گا یہ تو تھے وہ دو کیسز جس میں کہ جو پیرنٹ نوڈ ہے جس کے لیفٹ یا رائٹ سب ٹری سے نوڈ کو نکالا جاتا ہے اس کا بیلنس زیرو ہوگا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بکیا کیسز کیا ہوں گے کہ پیرنٹ نوڈ جو ہے اس کا جو بیلنس ہے وہ زیرو نہیں ہے وہ لیٹ سے ون یا مائنس ون تھا اس صورت میں کیا کریں گے تو آئیے اب ان کیسز کی جانب چلتے ہیں تو اب آیا ہمارا کیس ٹو اے 2A میں کیا ہے کہ جو پیرنٹ ہے یعنی کہ ابھی میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا جو نوڈ ہے جس کے لیفٹ ٹری سے میں اس نوڈ کو نکالوں گا اس کا پہلے ہی بیلنس جو فیکٹر ہے وہ 1 تھا یعنی کہ اس کا جو لیفٹ ٹری تھا وہ پہلے ہی رائٹ right ٹری سے ایک زیادہ بڑا تھا جو کہ میں نے اس تصویر میں دکھایا ہے دیکھیے میں نے وہ ڈائل نما شیپ استعمال کر کے یہ دکھایا ہے کہ جو لیفٹ ٹری ہے وہ already بڑا ہے اب اگر اس میں سے میں نوڈ نکالوں تو اس کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب لیفٹ ٹری اور رائٹ right ٹری جو ہیں اس نوڈ کے دونوں برابر ہو جائیں ہائٹ میں اور دیکھیے میں نے اس کو اس طرح انڈیکیٹ کیا کہ یہ نوڈ جو ہے اس کے اندر وہ جو ڈائل نما انڈیکیٹر ہے وہ یہ ایرو یا ٹرائنگل سے چینج ہو کے اب یہ لیول سا بن جاتا ہے یعنی کہ یہ نوڈ اب اپنے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز کی ہائٹ کو اگر کمپیر کرے تو ان کا جو ڈفرنس ہے وہ زیرو نکلا اگر تو یہ ہوا تو پھر دیکھیے ایکشن میں ہم کیا کریں گے کہ چینج دا بیلنس آف دا پیرنٹ نوٹ وہ تو ضرور یقین سے زیرو ہو گیا البتہ may have caused imbalanced in higher nodes so continue up the tree یعنی کہ اس ڈلیشن کی بنا پہ چونکہ اس پیرنٹ نوڈ کا بیلنس اب چینج ہوا ہے یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز کی ہائٹ میں چونکہ فرق آیا ہے خاص طور پہ لیفٹ میں اس کی بنا پہ اس سے اوپر جو نوڈ ہیں ان کے اندر بھی ہائٹ میں ڈفرنس آ سکتا ہے یہ بات پھر وہی آئی کہ اب ہم یہاں سے اس کے پیرنٹ اور پھر اس کے پیرنٹ اور پھر اس کے پیرنٹ کی طرف جائیں گے اور اگر ہمیں یہ کاروائی روٹ نوڈ لے گئی تو ہمیں کرنی پڑے گی اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اوپر جاتے ہوئے بیلنس فیکٹر کے ساتھ, ساتھ شاید روٹیشنز بھی کرتے جائیں کیونکہ بعض کا روٹیشن کے ذریعے ہی ٹری کو بیلنس کرنا پڑے گا آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ جو بقیہ اس کے کیسز رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا آپ اپنی کتاب میں حسب معمول اس کے بارے میں ضرور دیکھیے نیٹ پہ بھی دیکھیے اور ان کے جو کیسز ہیں اگر آپ سمجھ پائیں تو اچھا کیونکہ اگلی دفعہ پھر ہم یہ ڈسکشن جب کریں گے تو یہ صورت حال آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی انشاءاللہ یہ گفتگو اگلی دفعہ ہم مکمل کر پائیں گے تب تک خدا حافظ لیکچر نمبر ٹوینٹی فور السلام علیکم پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم ای وی ایل ٹری میں ڈلیٹ نوٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں پانچ کیسز ہینڈل کرنے پڑیں گے جس کی بنا پہ ٹری میں جب نوڈ ڈیلیٹ ہوتا ہے تو ایک نوڈ جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو سکتا ہے لیکن اس نوڈ کو دوبارہ بیلنس کرنے کی خاطر ہم روٹیشن کر تو دیں البتہ یہ صورتحال بھی سامنے آئی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نوٹ کو تو ہم بیلنس کر لیں لیکن ہمیں یہ بیلنسنگ کاروائی جو ہے یہ روٹ نوٹ تک شاید کرنی پڑ جائے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انسرٹ میں تو ایک ہی نوٹ میں ری بیلنسنگ کرنی پڑتی تھی ڈلیشن کے کیس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک نوٹ کو آپ نے ری بیلنس کیا روٹیشن کے ذریعے تو کہانی وہاں پہ ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیں اس نوڈ پہ شاید روٹیشن کرنی پڑے اور اس سے اوپر والے لیول میں جا کے نوڈ جو اس کا پیرنٹ ہے وہاں پہ بھی شاید ری بیلنس کرنا پڑے اور یہ کاروائی کرتے کرتے شاید ہمیں روٹ نوڈ تک جانا پڑ جائے یہ لازمی نہیں کہ آپ ہمیشہ روٹ نوڈ تک جائیں گے ایسا نہیں ہے ہم دیکھیں گے کہ کچھ کیسز میں صرف ایک جگہ ہی لیکن چند ایسے کیسز ہیں جس میں کہ ہمیں روٹ تک جانا پڑ جائے گا بلکہ اس کی مثال میں نے ڈیلیشن کی شروع میں جب ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی تو آپ کو ایک وش کے اسٹری کی مثال دی تھی جہاں پہ اگر ایک نوڈ کو ڈیلیٹ کریں تو کا...